والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة والدم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاذة وأقل النفاس لا حد له وأثره أربعون يوما وما زاد على ذلك فهو استحاذة اچھا بھائی ہم نے باب حیض شروع کیا تھا بھائی حیض استحاظہ اور نفاذ کے مسائل شروع کیے تھے بھائی صاحب کتاب نے آپ کو سب سے پہلے یہ بتلایا تھا کہ حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہے دن اور تین راتیں اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے دس دن ہے مولانا میں نے آپ کو بتایا تھا عورت کو جو خون آتا ہے وہ تین قسم پر ہے یا تو وہ حیض ہوگا جو ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ آتا ہے یا پھر وہ کیا ہوگا نفاس وہ خون جو بچے کی پیدائش کے بعد آئے اور تیسرا جو بیماری وغیرہ کی وجہ سے آئے اسے کیا کہتے ہیں استخاذہ کہتے ہیں بھائی عام یہاں ہمارے ہاؤس کو کیا کہتے ہیں بھائی لیکوریا بھائی لیکوریا اچھا اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ حیض کا بھائی خون جو ہے کم سے کم لڑکی کی عمر نو سال ہو پھر آ سکتا ہے اس سے پہلے نہیں اس سے پہلے جو بھی خون آئے گا وہ حیض نہیں بلکہ یعنی کم سے کم لڑکی یہ بالغاہ کو آئے گا بھائی اور کم سے کم عمر جس میں لڑکی بالغاہ ہو سکتی ہے نو سال ہے بھائی نو سال اس سے پہلے جو خون دیکھے وہ حیث نہیں ہے بلکہ اتحادا ہے وہ اتحاد اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ بھئی جو رنگ بھی نظر آئے بھئی وہ حیض میں شمار ہوگا الا کے خالص سفیدی دیکھ لے بھائی خالص سفیدی اور حیض کی وجہ سے نمازیں بھی ثاقب ہو جاتی ہیں اور روزے بھی اس پر رکھنا حرام ہو جاتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا نماز کے لیے صاحب قدوری یوس کا لفظ لائے سے ساخت ہو جاتی ہیں بالکل ہی اس پر سے ختم ہو جاتی ہیں بعد میں قضاء کرنے کی ضرورت بھی جبکہ روزے کے لیے ہر کا لفظ لے کر آئے بتلا دیا کہ اس وقت حرام ہے لیکن ساخت نہیں ہے بلکہ بعد میں کیا کرنا پڑے گی ان کی خزا کرنا پڑے گی قضاء کرنا پڑے گی اور یہ بھی آپ نے حکم پڑا تھا بھائی کہ مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتی بھائی بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتی بھائی اور خام اس سے صحبت بھی نہیں کر سکتا اور اسی طرح حاضہ اور جنبی کا ہے قرآن بھی نہیں کر سکتے بھائی اور جبکہ بے بجو جو ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا بھائی قرآن تو میں نے بتایا تھا یہ ہر عورت کی عادت ہوتی ہے مقررہ اس کے مطابق آتا ہے اور اگر ہر ایک مہینے تین دن آیا پھر چار دن آیا پھر پانچ دن آیا تو جب تک یہ تین اور دس کے درمیان ہے یعنی دس سے زائد نہیں ہے اور تین سے کم نہیں ہے تو اس سارے کو پھر حیض ہی شمار کیا جائے گا اور یوں سمجھیں گے ہر مہینے گویا اس کی عادت کیا ہے بدل رہی ہے سمجھ میں آیا تو ایک م... اس کی عادت ہے پانچ دن ایک ماہ کے آیا سات دن آیا تو یہ سات دس سے زائد نہیں بھائی لہٰذا اس کو بھی کیا شمار کریں گے حید ایک ماہ ہو اس کو پھر دس دن پورے آیا مولانا آپ یہ نہیں کہیں گے پچھلے عادت سات دن تھی تو اب بھی کتنا ہوگا سات دن بلکہ یہ دس سے چونکہ زائد نہیں ہے تو لہٰذا یہ بھی کیا شمار ہوگا پورا حید ہی شمار ہاں جب ہے بڑھ جائے اس دس دن سے بڑھ جائے بھائی اب معلوم ہوئے استحاضہ ہے اب حساب لگائیں گے بھائی گزشتہ مہینے کی جو عادت تھی اس کی طرف لوٹا دیں گے اور گزشتہ مہینے میں مثلا سات دن فون آیا تھا تو اس میں سے بھی سات دن کیا شمار کریں گے حیث شمار کریں گے اور باقی زائد ایام استحاظہ کے ہیں اور استحاظہ میں نماز ثاقت نہیں ہوتی لہذا کیا کرے گی گزشتہ ایام کی نمازیں بھی سزا کرے گی بھائی سزا کرے گی اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ اگر دن ہے دس دن سے کم میں رک جائے تو خاون کے لیے جائز نہیں یہاں تک کہ وہ غسل کر لے نہا لے ہاں غسل کر لے پھر صحبت جائز ہو گئی یا اتنا وقت گزر جائے کہ ایک یعنی ایک پوری نماز کا وقت گزر جائے کہ اس کے دن میں ایک نماز واجب ہو جائے تو پھر بھی کیا ہے آپ چاہے غسل نہ کیا ہو پھر بھی خامن کے لیے صحبت کرنا جائز نہیں وجہ یہ کہ بھائی حیض کے کل دن ہیں دس بھائی اور یہ دس سے پہلے منقطع ہوا ہے تو امکان ہے پھر کیا ہو جائے آ جائے تو اتنا وقت گزر جائے گا تو اب معلوم ہوا پوری طرح حیض ختم ہو چکا ہے لہذا صحبت جائز ہوئی بھائی لیکن اگر حیض خون منقطع ہوا پورے دس دن پر بھائی اب دس دن سے تو زائد حیض نہیں لہذا اب خون کے رکتے ہی خامد کے لیے صحبت کرنا جائس مولانا جائس اوکے کیونکہ اس سے زیادہ آگے اب افیس کے آنے کا امکان نہیں ہے اس کے بعد بہرے متقل کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا اور طہر کے بارے میں بھائی توہر کے کم سے کم کتنے ایام ہیں پندرہ دن اور اگر پندرہ دن سے کم ہو طہر کے ایام تو یہ کیا کہلاتا ہے اور یہ کس کے حکم میں ہے جاری خون کے حکم میں خون آ تو نہیں رہا رکا ہوا ہے لیکن حکم کس کا لگایا جائے گا جاری خون کا حکم لگایا جائے گا لہذا ایک عورت کو ایک دن یا کئی دن خون آتا ہے پھر وہ پندرہ دن وہ پندرہ دن سے کم کیا ہے توہر دیکھتی ہے پھر اس کے بعد پھر چند دن خون کے دیکھتی ہے تو یہ سارا کیا شمار ہوگا جاری خون شمار ہوگا کیونکہ درمیان میں توہر کے ایام کتنے ہیں پندرہ سے کم ہیں لہذا صورت میں نے بتلائی تھی آپ کو بھائی ایک عورت کو تین ایام اس نے خون دیکھا پھر پندرہ یوم تک خون نہیں دیکھا پاکی کے دیکھے پھر اس کے بعد تین یوم اس نے خون دیکھا تو آپ کیا حکم لگائیں گے شروع کے تین دن حیض ہے اور پندرہ دن بیچ کے توہر ہے اور آخری تین دن حیض ہے کیونکہ حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہے تین دن وہ بھی پورے ہیں اور درمیان میں توہر بھی پورا ہے اسی طرح اگر ایک عورت نے بھائی ایک دن خون دیکھا پھر پندرہ دن پاکی کے دیکھے اور پھر اس کے بعد پھر دو دن خون دیکھا بھائی اب آپ کیا حکم لگائیں گے <تصفح> <تصفح> ایک دن وہ بھی استحاضہ کا اور آخری دو دن وہ بھی کس کے <تصفح> جی استحزا کے اور درمیان کے پندرہ دن یہ <تصفح> پندرہ دن ہیں درمیان میں یہ <تصفح> توہر ہے مولانا یہ کیا ہے توہر <تصفح> شمار ہوگا سارا اچھا ایک عورت ہے بھائی اس نے تین دن خون دیکھا پھر چودہ دن پاکی کے دیکھے پھر اس کے بعد تین دن اس نے خون دیکھا کیا حکم لگائیں گے شروع میں بھی تین دن ہے پھر درمیان میں چودہ دن پاکی کے ہیں پھر تین دن خون کیا حکم لگائیں گے جی یہ تین دن پر کیا حکم لگائیں گے بھائی ہے کا حکم کیسے آپ لگاتے ہو بھائی <متحدث> جب توہر متحل بیچ میں آیا تو پہلے اس کو تو ساتھ ملا لو درمیان میں پاک کتنے دن دیکھی ہے تو وہ سوہر ہے توہرا کوہر متحل ہے کوہر متحال ہے, ہے معلوم ہو یہ بھی کس کے حکم میں ہے جاری فون کے معلوم ہو تین دن شروع کے یہاں سے صاف فون شروع ہے اور آخری تین دن بھی ملاؤ کتنے ہو گئے چھ اور چودہ دن بیچ کے بھی ملاؤ معلوم بیس دن اس کو مسلسل کون آیا ہے سمجھ میں آیا بھائی اب اس کا کیا کریں گے پچھلی عادت سے حساب لگایا جائے گا گزشتہ مہینے کی طرف چلے جاؤ اور اس میں دیکھو بھائی عورت کو کتنے ایام حیض آیا تھا اور کس وقت میں آتا ہے بھائی حیض اگر مہینے مثلا اس کو پانچ ایام تک حیض آتا ہے اور اس مہینے کے پہلے پانچ دن آتا ہے تو اس میں سے بھی پہلے پانچ دن کیا شمار کر لیں گے حیض <متحد> کے شمار کر لیں اور اگر اس کو حیض آتا ہے مثن چھٹی ساتویں آٹھویں نو دسویں تاریخ کو تو اس میں سے بھی کیا کریں گے ان <متحد> کتنے دن تھے کل بھائی بیس ان بیس دنوں میں سے چھٹا دن ساتواں دن آٹھواں نواں اور دسواں دن یہ کیا شمار ہوگا مسا <laughs> خون تو شروع ہو گیا تھا پہلی کوئی تو کل وہ بنی جو میں نے بتائی شروع میں بھی تین دن خون پھر چودہ دن پاکی کے اور پھر تین دن مسائل سب کو سمجھ میں آگے اچھی طرح بھائی توہر متخلل وہ اس کو کہتے ہیں تو تہر کی کم سے کم مدت کتنی ہے اور زیادہ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہو سکتا ہے مہینے تک توہر رہے ہو سکتا ہے دو مہینے تک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عورت کو ایک ماہ تک حیض پورا نہیں آیا اس سے اگلا مہینہ بعض اوقات دو مہینے تک نہیں آتا تین ماہ تک بعض اوقات پورا پورا سال حیض بند ہو رہتا ہے تو یہ سارے ایام کس کے شمار ہوں گے توہر کے بھائی سونے تو زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے بھائی زیادہ کی کوئی حد نہیں بتایا مہینہ بھی ہو سکتا ہے دو چار مہینے بھی ہو سکتے ہیں سال بھی ہو سکتا ہے دس سال بھی ہو سکتے ہیں بھائی جی اور اس کے بعد استحادا کا حکم پڑا تھا بھائی اشتہادہ کس کو کہتے تھے وہ خون جو تین دن سے کام آئے یا دس سے زیادہ ہو بھائی اور اس کا حکم کس چیز کا حکم ہے نقسی کا حکم ہے بھائی نکسیر والا حکم ہے تو اس کی وجہ سے نماز بھی مانا نہیں روزہ بھی مانا نہیں خاونت کے لیے صحبت کرنا بھی مانا نہیں تو لہذا جب بھی خون دس دن سے بڑھ جائے تو کیا کیا جائے گا عورت کی گزشتہ مہینے کی عادت کو دیکھا جائے گا بھائی اور باقی حیر شمار ہوگا اس کے بعد آپ نے معذور کا حکم پڑھا تھا بھائی مثلاً مستحذہ ہے ایک عورت جسے استحاضہ آتا ہے یہ ایک شخص ہے جسے ہر وقت پیشاب کے قطرات آتے رہتے ہیں بھائی یہ ایک شخص ہے جس کی نفسیر ہر وقت بہتی رہتی ہے اور اسی طرح ایک شخص ہے جس سے کوئی زخم لگا ہے جسے خون رکتا نہیں ہر وقت بہتا رہتا ہے اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ جس کے اندر کیا کرے وضو کر کے نماز اور اس حالت میں ایک کامل یاد رکھو مسئلہ اس حالت میں کامل ایک نماز کا وقت گزر جائے تو یہ معذور ہو گیا یہ کیا ہو گیا معذور اور معذور کا کیا حکم بیان ہوا ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے یعنی دیکھو دیکھو, دیکھو دیکھو ایک آدمی ہے اس کے نکسیر شروع ہو گئی مولانا مثلاً زہر سے پہلے شروع ہو گئی نقصیر ہوئے اب وہ خون بہ رہا ہے رکتا ہی نہیں زہر کا وقت آ گیا لیکن خون تھوڑا تھوڑا بہتا ہی جا رہا ہے رک نہیں رہا تو علماء فرماتے ہیں اس شخص کو یہ بھی معذور نہیں ہے جب معذور نہیں ہے تو اب فون بہ رہا ہے اور جب فون بہ رہا ہے تو وضو تو برقرار نہیں رہے گا وضو نہیں ہو سکتا لہذا اس کو چاہیے کہ ظہر کی نماز کو مؤخر کرتا رہے بھائی کیا کرتا رہے کیونکہ ابھی یہ معذور بنا ہے ابھی معذور یہ نہیں ہاں اگر آخر وقت تک بات چلی گئی مثلا زہر کا وقت ختم ہوتا ہے ساڑھے تین بجے بھائی اور سوا تین تک ہو چکے ہیں یہ مطلب اتنا وقت ہے جس میں بمشکل یہ نماز وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے بھائی اب آخر وقت میں یہ کیا کر لے وضو کر کے نماز پڑھ لے سمجھ میں آیا فون تو معلوم ہوا رخ ہی نہیں رہا اور یہ زہر کے پورا وقت گزر گیا مولانا مسل سوا بارہ ساڑھے بارہ سے لے کر ساڑھے تین تک یہ سارا وقت گزرا جس کے اندر اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملا جس کے کی اندر کیا فون رک جاتا اور وہ وضو کر کے نماز, نماز, پڑھ نماز پڑھ لیتا چار رقص بھائی اب یہ معذور ہو گیا دیکھو پوری نماز کا وقت گزرا جس میں اس کو وقت اتنا نہیں ملا جس میں وضو کر کے نماز, نماز پڑھ لی تو یہ معذور ہو گیا اب اس معذور کا حکم یہ ہے مولانا کہ یہ اس وضو کے ذریعے بھائی وقت کے اندر ہر وقت کے لیے نیا وضو کرے گا اور اس وقت کے اندر اس میں اسے جو فرائض اور نوافل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے فرائض اور نوافل لہذا اب یہ معذور ہے اب اس نے آسر کی نماز کے لیے نیا وضو کیا تو آسر سے لے کر مغرب تک اس سارے وقت میں اس وضو کے ذریعے وہ جو فرائض پڑھنا چاہتا ہے خزان نمازیں پڑھنا چاہتا ہے جو نوافر پڑھنا چاہتا ہے سارے پڑھتا رہے اور یہ جو اس کی نقصیر یہ جو اس کا خون مسلسل بہ رہا ہے اس کی وجہ سے اب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا سورج سمجھ میں آ تو وضو نہیں ٹوٹ رہا صرف کس کی وجہ سے یہ جو خون بہ ہے صرف اس خون کی وجہ سے وزو نہیں ٹوٹے گا کوئی اور حدث لاحق ہوا تو پھر ٹوٹ جائے گا بھائی مثلا اس نے پیشاب کر لیا اب وزو ٹوٹ گیا مولانا سمجھ میں آیا تو اس خون کے اعتبار سے یہ معذور ہے وہ اب رک نہیں رہا تو لہٰذا اس خون کی وجہ سے ہم یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ بھائی کیا ہوا وزو <تصف> ٹوٹ گیا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو لہذا اصر سے مغرب تک اگر کوئی اور حدث لاحق نہیں ہوا تو اسی وزو کے ذریعے وہ جو فرائض پڑھنا چاہے جو نوافل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے بھائی نوافل پڑھ سکتا ہے اب یہ شخص اس وقت تک معذور رہے گا جب تک اس پر پوری ایک نماز کا وقت ایسا نہ گزر جائے جس میں یہ والا عزر دوبارہ آئے نہ کیا بات بیان کی میں نے بھائی معذور کب ہوا تھا جب پورے وقت میں وہ عظر لاحق تھا ادنا وقت بھی اس کو نہیں ملا جس میں وزو کر کے کیا کر لے نماز پڑھ لے تو معذور تب ہوگا معذور کا حکم آیا بڑی مشکل سے بھائی پورے وقت کو وہ گھیر لے عظر پھر ہوتا اور اگر لیکن جب ایک دفعہ معذور کا حکم آ گیا اب یہ معذور ہی ہے اب خون چاہے اس کا رک جایا کرے لیکن وقت پورا نہیں گزرتا پھر تھوڑا سا آ جاتا ہے مثلاً اس نے عصر کا وقت پایا بھائی کیا ہوا بھائی اب اس سارے عصر کے اندر یہ عصر میں معذور ہے یا نہیں بھائی معذور ہے تو اب سارے عصر کے دوران اس کا خون نہیں بہا بھائی کے اندر ایک دو منٹ کے لیے خون پھر آیا تھا لیکن کیا پوری نماز کا وقت اس کے اوزر کے بغیر گزرا پورا گزرا وقت ایک دو منٹ آ یا نہیں آ تو پورا وقت تو جب تک پورا وقت نہیں گزرے گا ٹھیک حالت کے ساتھ اب اس سے معذور کا حکم ہٹے گا لہذا عصر سے مغرب تک خون درمیان میں صرف ایک دو منٹ آ گیا بس ایک دو منٹ آیا ابھی بھی یہ معذور ہے بھائی اس خون سے اس کا بزرگ نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس سے پڑھتا رہے بھائی قزا نماز نوافل پڑھتا رہے پھر مغرب سے اشاک تک کا وقت ہے مارا نا اس کے اندر بھی خون اس کا مسلسل نہیں جاری پھر ایک دو منٹ خون آ گیا تو کیا پوری نماز کا وقت اس پر بغیر عذر کے گزرا لہذا یہ اب بھی معذور ہے لیکن اگر اصر سے مغرب تک کا سارا وقت گزرا جس میں خون تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں آیا بس مانا اب معذور نہیں رہا یہ اب معذور نہیں رہا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ون نفا تو خارج واقعی اور نفاس بھائی نفاس کے بارے میں یہاں سے اب آپ کو بتلائیں گے نفاس کے مسائل بھائی نفاس کہتے کس کو ہیں کہتے ہیں ون نفاس دم الخاری جو عقیبل ولادتی نفاس وہ خون ہے جو نکلے ولادت کے بعد بھائی بچے کی ولادت کے بعد جو خون نکلے وہ کیا کہلاتا ہے نفاس کہلاتا ہے مر اتوفی حالی ولادی قبل خروج الد <اتحاظَتُن> وہ خون جو بچے کی پیدائش کے بعد آئے وہ کیا ہے نفاذ لیکن بچے کی پیدائش سے پہلے جو خون حاملہ عورت دیکھے بھائی وہ استحاظہ ہے یاد رکھیے حاملہ کو حیض نہیں آتا بھائی تو ایک عورت حاملہ ہے اور وہ خون دیکھتی ہے تو اس خون پر آپ کیا حکم لگائیں گے حیض کا لگا سکتے ہیں کیوں نہیں حیض کا حکم لگا سکتے کیونکہ حاملہ کو کا خون نہیں آتا اچھا نفاذ کا حکم لگا سکتے ہیں نفاذ کا بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ نفاذ کا خون تو کب آئے گا بچی کی پیدائش کے بعد آئے گا تو لہذا یہ کون سا فون ہوا جس سے حاضر اور اسی طرح بچے کی پیدائش کے وقت پیدائش سے پہلے جو خون دیکھے عورت وہ بھی کیا ہے خاصہ ہے تو یہی مسئلہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں ودم الدی تراہمی اور وہ خون جسے دیکھے حاملہ بھائی دیکھا الحاملو کہا بھائی حاملہ تو نہیں کہا کیوں بھائی کیونکہ یہ وصف ہاتھ ہے کس کے ساتھ عورتوں کے ساتھ تو یہاں تاکہ فرق کرنے کی بھی ضرورت نہیں بھائی اور وہ خون جس کو حاملہ عورت دیکھے وما تراہ مر اتو اور وہ خون جسے عورت دیکھے فی حالی ولادتی ہا اه, کس وقت بھائی ولادت کے وقت میں قبل خروج الولدی بچے کے خروج سے پہلے بھائی استحاضتن. یہ کیا ہے استحاضہ ہے بھائی نفاذ کی کم سے کم مدت اس کی کوئی حد نہیں جبکہ زیادہ سے زیادہ نفاذ کی حد چالیس دن ہے بھائی تو چالیس دن سے اگر بڑھ جائے وہ کیا شمار ہوگا لہٰذا بھائی اور عقل کی کوئی حد نہیں بھائی سمجھ میں آیا دس دن بھی آ سکتا ہے پانچ دن بھی آ سکتا ہے چار دن بھی آ سکتا ہے اور چند منٹوں کے لیے بھی آ سکتا ہے بھائی سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو عقل کی کوئی حد نہیں ہے کہتے ہیں وہ عقل نفاست علاحد اور نفاس کی کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے وہ اکثر بہن یومن اور زیادہ سے زیادہ جو ہے چالیس دن ہیں چالیس دن ہے وہ مزاد اعلی کا فہوتن اور وہ خون جو بڑھ جائے ان چالیس دنوں پر فہوت تحاظت وہ کیا ہے <سؤال> تہذا <استحاضا> ہے <سؤال> <استحاضا سؤال> تو اس اکثر مدت پر جو خون بڑھ جائے گا وہ استحاظہ ہے اب آپ بتائیے مولانا مسئلہ مجھے بھائی آپ سے پوچھتا ہوں ایک عورت ہے اس نے بچے کو جنم دیا اور اسے پچاس دن تک خون آیا بھائی اب آپ کیا حکم لگائیں گے چالیس دن کا نفاذ اور دس دن سے خاصا اور نفاذ کا بھی وہی حکم اور نفاذ کے ایام کی نمازیں اس سے کیا ہو جائیں گی ساقش اور ان دنوں میں روزے رکھنا اس پر حرام ہے روزے رکھنا بعد میں روزوں کی قضا کرے گی جبکہ نماز تاخت ہو گئی ان کی قضا بھی نہیں اچھا تو بھائی یاد رکھو آپ نے تو کا کہا چالیس دن کیا لگا دیں گے حکام بھائی گزشتہ عادت کو نہیں دیکھیں گے یاد رکھو یہاں بھی گزشتہ عادت دیکھیں گے اگر وہ عورت پہلے بچے کو جنم دے چکی ہے اور اس وقت مثلاً اس کو تیس دن تک نفاذ کا خون آیا تھا بھائی تو اب جب یہاں پر بھی چالیس دن سے کم رہا چالیس دن کے برابر یا چالیس سے خون کم رہا تو ہم کہیں گے بھائی پہلے تو تیس آیا تھا اب کتنا آ گیا چالیس سے پینتیس آ گیا عادت بدل گئی یعنی حد کے اندر اندر ہے تو ہم کیا کہیں گے کاغذ بدل گئے لیکن جب وہ چالیس سے اوپر چلا گیا معلوم ہوا یہ تو کیا شروع ہو چکا ہے اس سے حاضر شروع ہوا یہ تو ظاہر خون ہے لہذا آپ پھر کیا کریں گے اس کی عادت کی طرف لوٹائیں گے اور عادت کتنے ایام کی تھی تیس دن کی لہذا اب بھی تیس دن اس میں نفاذ شمار ہوگا اور جائز کیا شمار ہو جائیں گے جائز استحاظہ ہو جائے گا اور استحاظہ سے, سے نماز تاخب نہیں ہوتی لہذا ان سارے ایام جو گزر چکے ہیں ان کی قضا کرے گی اور آگے جو اونچا آ بھی رہا ہے اب ہر نماز کے لیے کیا کرتی رہے گو کرتی رہے گی کہتے ہیں وہ اذا تجاوزت على الاربعین اور جب بڑھ جائے خون 40 دن پر وقت كانت هذه المرأه ولدت قبل ذلك اور ترکی یہ عورت جو ہے ولدت جنم دیا تھا اس نے قبل ذلک اس سے پہلے اس سے پہلے بھی اس نے ایک بچے کو جنم دیا تھا ولها عادت في النفاس اور اس کی نفاس میں ایک عادت عاد تو اس کو لوٹایا جائے گا اس کے عادت کے ایام کی طرف وہ علم تکن لہا عادت اور اگر اس کی کوئی عادت نہیں تھی فنفاس اربا نومن تو اس کا نفاس کتنا ہے چالیس دن ہے تَعَالَى مِنَ الْوَلَدِ الثَّانِي اچھا ایک عورت ہے اس نے ایک ہی پیٹ سے دو بچوں کو جنم دیا समझ سمجھ میں آئے آپ بھی دیکھتے ہیں بھائی بالکار جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک ہی پیٹ سے دو بچوں کو جنم دیا تو نفاست کب سے شروع ہوگا پہلے بچے کی پیدائش کے بعد سے جو خون آیا وہ نفاس میں شمار ہوگا یا دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد سے جو خون آ رہا ہے وہ نفاس میں شمار ہوگا تو یاد رکھیے شہین رحیمہ اللہ یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحیمہ اللہ یہ فرماتے ہیں پہلے بچے کی پیدائش سے جو خون آیا وہ کس میں شمار ہوگا نفاس میں شمار ہوگا اور امام محمد اور امام ظفر رحیم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آئے گا وہ کس میں شمار ہوگا نفاذ میں بھائی سورج سمجھ میں آ اگر دیکھو اختلاف ہمارا کیسے ظاہر ہوگا پہلے کے بعد ہی اگر ہم نفاذ شمار کر لیں کیا کر لیں نفاذ شمار کر لیں تو نفاذ کے دنوں کے اندر بھائی نمازیں کیا ہو جاتی ہیں ساخت تو وہ نمازیں ساخت شمار ہوں گی جو درمیان والے وقت میں آئیں اور اگر بعد والے سے نفاذ کو شروع کریں تو پھر پہلے والی نمازیں ساخت نہیں بعد والے ساخت ہو جائیں گے سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی وہ ما والا دت والا اور وہ عورت جس نے جنم دیا دو بچوں کو فی واحد ایک ہی پیٹ سے پس اس کا نفاس جو ہے ما من وہ جو نکلے خون میں سے تعالی شیخین پہلے اللہ کے نزدیک وکال محمد رحم اللہ تعالی مین الدستانی اور امام محمد اور امام زفر ہیما اللہ فرماتے ہیں دوسرے بچے سے دوسرے بچے کے بعد سے جو خون آیا وہ کس میں شمار ہوگا نفاذ میں مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی دی. باب انجاز اچھا بھائی انجاز جمع ہے نجس کی مولانا نجس کی یہ ہے تو مصدر مصدر ہے ماننا لیکن یہ بطور اسم کے بھی استعمال ہوتا ہے نجاست کے لیے نجاست کے لیے یہ اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے بھائی یہاں تک بات چل رہی تھی نجاست حکمیہ کے مسائل چل رہے تھے بھائی بے وضو ہوا نجاست حکمیہ اسے کیسے پاکی حاصل کرنی ہے وضو کر لے جنبی ہو گیا تو اسے پاکی جنابت سے کیسے حاصل کرنی ہے غسل کر لے حیض کے بعد نفاذ کے بعد پاکی حاصل کرنی ہے تو کیا کر لے غسل کر لے اب حقیقی نجاستوں کا بیان ہونے لگا کہ ان سے کیسے پاکی حاصل کی جائے گی تو ہیراستی واجب المفلی وی و مکان والمکان یو فلی عليه نجاست کا پاک کرنا واجب ہے ان نجاست کو دور کرنا واجب ہے مم بدن المصلی نماز پڑھنے والے کے بدن سے بدن پاک ہونا چاہیے مالانا ورنہ نماز نہیں ہوگی تو نجاست کو دور کرنا واجب ہے نمازی کے بدن سے وہ سو بھی اور اس کے کپڑوں سے ول مکان الدی اور اس جگہ سے الدی یوسفی جس پر وہ کیا کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے بھائی نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے نمازی کا بدن بھی پاک ہو اس کے کپڑے بھی پاک ہوں اور وہ جگہ جس پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی پاک ہو نجاس تو کہتے ہیں بھائی نجاست کو دور کرنا چاہیے اب دور کیسے کریں گے کس چیز سے کریں گے کہتے ہیں بھائی وجوز تت ہیرون اور جائز ہے نجاست کا پاک کرنا بالمائی کس کے ذریعے پانی کے ذریعے بھائی پانی بھائی پانی کو پیدا ہی اللہ نے فرمایا ہے بھائی اس یہ نجازتوں کو ختم کر دیتا ہے دور کر دیتا ہے جی وہ بھی کل مائے اور ہر مائے کہتے ہیں مانا بہنے والی چیز سیال سیال بہنے والی چیز اور ہر ایسے سیال کے ذریعے ہر ایسی بہنے والی چیز کے ذریعے جو کیا ہو پاک, پاک, پاک, پاک وہ پاک ہونی چاہیے ہمارا نہ پاک نہیں تو پھر اس جگہ کو کیسے پاک کرے گی بلکہ اور نجس ہو جائے گی جب یمکن اجالتہ اور ممکن ہو اس نجاست کو دور کرنا بھی اس چیز کے ذریعے اس کے ذریعے کیا ہو بھائی مائیں ہو بہنے والی چیز ہو دوسری شخص دوسری کیا وہ کس قسم کی ہونی چاہیے بہنے والی چیز طاہر ہو پاک ہو اور دوسری شرط کیا ذکر کی اس کے لیے بھائی مائع کے لیے پہلی شرط ذکر کی وہ پاک ہو دوسری شرط کیا ذکر کی بھائی یوم کی نو اضا لتھ بھی اس نجازت کو اس کے لیے دور کرنا بھی ممکن ہو کل خلی جیسے کہ سرکا ہے وما الوری اور گلاب ہے بھائی ان کے ذریعے بھی نجاست ہوئیں گے تو یہ بھائی صحیح بہنے والی چیز ہے پاک ہے اور اس کی نجاست کو دور کرنا ممکن بھی ہے بھائی ممکن بھی اگر چیز تو ہے بہنے والی پاک بھی ہے لیکن اس کے نجاست دور نہیں ہو سکتی تو پھر تو بات نہیں بنے گی مسن گھی ہے مالانا مالانا اب دیکھو یہ بہنے والی چیز ہے پاک ہے لیکن تیسری شرط یہاں پوری نہیں ہوتی اس کے ذریعے نجاست کو دور کرنا ممکن <تصفح> ان <تصفح> سے آپ چیز کو دھوئیں گے تو بھائی اسے میں نجازت چلی جائے گی یا نہیں جائے گی بھائی کوئی نہیں سکتی سے تو لہٰذا دو چیزیں ضروری ہیں بھائی مائیک کے اندر ایک تو وہ طاہر ہو اور دوسرا اس کے ذریعے اس کو, نجاست کو دور کرنا بھی ممکن ہو وَإذا وَإِذَا عَفَّابَتْ اور جب پہنچے الخا موزے کو النجاست یعنی جب لگے موزے کو نجازت موزے کو جب نجاست لگ جائے ایسی نجاست لہا جرم جس کا جسم ہے مولانا جس کا جسم ہے فجفت بس وہ خشک ہو گئی موزے پر لگی اور خشک ہو گئی کا دلا کا بس اس نے اس کو رگڑ دیا بالارض زمین کے ساتھ دل رگڑنا کے مان ہے رگڑنا بھائی اس کو رگڑ دیا بل ہی زمین کے ساتھ جالس تو فی ہی تو اس کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے بھائی نماز پڑھنا اچھی طرح زمین پر رگڑ دیا کہ وہ نجاست کا وہ نجاست خطر گی اتر گئی وہاں سے تو موزہ کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا مولانا اور اس میں نماز پڑھنا جائز ہے بھائی مسئلہ سب کچھ سمجھ میں آیا بھائی چلیے بس مولانا خاضہ اللہ عالم حقیقت الکلام